جنا علیکم ان توق تم انسا اور پر کوئی مطالبہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو معلم تمس اس حال میں طلاق دو کہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو یعنی رخصتی نہ ہوئی ہو صرف نکاح ہوا ہے قربت نہیں ہوئی او تفرید فری دو اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا وہ مت تو اب مہر تمہیں کچھ نہیں دینا صرف ایک جوڑی کپڑے کی دینی ہے ایسی عورتیں جن سے صرف نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی قربت نہیں ہوئی خلوت نہیں پائی گئی اور پھر عورت کو طلاق دے دی گئی تو مہر کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ مہر مقرر نہیں کیا گیا صرف اور صرف ایک کپڑے کی جوڑی دینی ہے یعنی شلوار قمیض اور سر پر اوڑھنے کے لیے چادر کا کپڑا الل موسی قداروح سوال یہ ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے تو شریعت نے فرمایا کہ مرد کی طاقت کو دیکھا جائے گا الل موسی قدروہ یہ جوڑا اگر مرد موسی ہے موسی کے معنی مالدار تو مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق ہے وہ مہنگا کپڑا دے وہ الم قطری اور جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق جوڑا دے متعمب دستور کے مطابق یہ سامان کا دینا ہے شقن واجب ہے ال المحسنین مسلمانوں پر ولق تم ہننا من قبل ان تمس اور اے مردوں اگر تم نے طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگایا ہو قربت نہ کی ہو خلوت نہ پائی گئی رخصتی نہ ہوئی و قد فرد تم <فَرِيدًا> لیکن تم نے کوئی مہر کی مقدار مقرر کی تھی پہلی صورت میں کیا تھا مہر مقرر نہیں تھا تو کپڑے کی جوڑی اور یہاں مہر مقرر ہے لیکن رخصتی کے بغیر طلاق ہو گئی فنصف ماں فرد تو پھر تمہیں آدھا مہر دینا پڑے گا اللہ یافونا مگر یہ کہ عورت اگر معاف کر دے عورت کو اختیار ہے او یا افول لدیب یدی اقدت النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرے ہے یعنی مرد وہ اگر زیادہ دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے وہ ان تعفو اقرب الاقوہ قرآن نے فرمایا اور اے مردوں تم زیادہ دو یہ تقوے کے زیادہ قریب ہے تو مرد کو چاہیے کہ نرس مہر سے زیادہ دے اولا تن سول فطلب اب جو ہوا وہ تو ہوا اب یہ نہ ہو کہ جب طلاق کی صورت میں دونوں کی جدائی ہو تو پھر وہ ایک دوسرے پر الزام ہی لگاتے رہے بلکہ فرمائے مہر بھی دو ولا تن سول فطل آپس میں فضل و احسان کرنا نہ بھولو چاہیے کہ کوئی آپس میں توفہ تحفید دے کر بات کو ختم کر کے کہ اب کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا اور توہمت نہیں لگائی جائے گی اور معاملہ یہیں پہ ختم کر دیا جائے کیونکہ جس عورت کو تم نے طلاق دی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن پر کوئی الزامات لگائے یا اس کے عیب کو اچھالے اور عورت یہ سوچے کہ جس مرد سے میں جدا ہو رہی ہے وہ بھی تو کسی کا بھائی ہے کیا میں پسند کرتی ہوں کہ میرے بھائی پر کوئی الزامات لگائے جائے یا اس کے عیبوں کو اچھالا جائے خاموشی اختیار کی جائے اور پھر دونوں الگ الگ, الگ راستے پر ہوں ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالی تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے حافظو علی نمازوں کی حفاظت کرو وہ سولا خصوصا درمیانی نماز یعنی اصل کی نماز کی حفاظت کرو اصر کی نماز کی حفاظت ان مانوں میں بھی ہے صبح والے فرشتے جاتے ہیں اور شام والے فرشتے آتے ہیں اصر کی حفاظت اصل کی نماز کی حفاظت ان مانوں میں بھی ہے کہ جب انسان مرنے لگے گا تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ اثر کا وقت ہے چاہے رات کو موت آئے چاہے دن کو موت آئے تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ اثر کا وقت ہے اگر اثر کی نماز کی عادت رہی تو وہ مرتے وقت فرشتوں سے کہے گا کہ تم کون ہو کیوں آ گئے ہو مجھے نماز اثر پڑنی ہے جب یہ کہے گا تو ایمان پر موت نصیب ہوگی تو جب کوئی اس قدر نماز کی فکر کرے گا تو قبر کے سوالات جوابات میں بھی آسانی ہوگی وہ سوالات درمیانی نماز خصوصاً یعنی اثر کی نماز کی حفاظت کرو وہ قومول اللہ اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے ہو یعنی نماز میں جب کھڑے ہو تو ادھر ادھر دیکھنا کھجانا اس کے ثواب میں کمی لاتا ہے اور بسا اوقات تو کھجانا جو ہے یہ نماز کو توڑ بھی دیتا ہے لباس سے کھیلنا گاڑی شریف سے کھیلنا یا سیدھا کھڑا نہ رہنا یا نگاہ نیچی نہ کرنا یہ سب باتیں درست نہیں اور بعض باتیں تو نماز کو توڑ دیتی ہیں قوان تین اور اللہ کے دربار میں با ادب کھڑے رہو فرین شیف تم پس اگر تم خوف کرو فرجالن اور رقبان تو تمہاری جو بھی طاقت ہو رجال کے معنی ہے پیدل رقبانہ کے معنی ہے سوار ہو کر جب تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہو تو پیدل نماز پڑھ لو چاہے سوار ہو کر نماز پڑھ لو فا امین پھر جب تم امن کی حالت میں ہو فضر <عَلَّمَكُم> اللہ کو ویسے یاد کرو جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا ماں تنو تمون وہ باتیں اللہ نے تمہیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے ولدین یو تو اور تم میں سے جو انتقال کر جائیں وہ وَيَدَرُونَ اَزْوَاجَا اور بیویاں چھوڑ جائیں وَسِيَّةً لِي اَزْوَاجِهِمْ ان پر لازم ہے اپنی بیویوں کے لئے وصیت کریں مَتَاعًا سامان کی نَا نَفْقَ اور خرچے کی الَلْحَوْلْ ایک سال تک غیر اخراج بغیر نکالے ہوئے یعنی وہ وصیت کر کے جائیں کہ میری بیوی میرے گھر میں ایک سال رہے گی اور اسے ایک سال کا خرچہ دیا جائے گا جس نے قرآن سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نہیں لیا اور صحابہ اور بزرگان دین کا فیض نہیں لیا وہ اس آیت کو سمجھنے میں کوتاحی کرے گا یہ آیت کا حکم منسوخ ہے پہلے جب عدت ایک سال تھی تب یہ آیت نازل ہوئی اور اس وقت وسیعت کرنا بھی لازمی تھا پھر جب شریعت نے وراثت میں بیوہ کا حصہ مقرر کر دیا اور چار مہینے اور دس دن رکھ دی گئی تو اب یہ آیت کا حکم منسوخ ہے فرین خرجنا پس اگر وہ عورتیں گھر چھوڑ کر چلی جائیں فلاح جنا علیہ پس تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں فی ماں فعل فی انفصین میں معروف ان تمام باتوں میں جو عورتیں اپنے نفس کے بارے میں فیصلہ کریں دستور کے مطابق آج بھی کہ چار مہینے دس دن عزت ہے لیکن اگر کوئی عورت اس مقام پر عزت نہ گزارے اور اپنی ماں کے گھر چلی جائے وہ عورت گناگار ہوگی کہ شوہر کے گھر میں عزت گزارنا اس پر واجب ہے گناہ ضرور ہوگی لیکن شوہر کے گھر والے گناگار نہیں ہوں گے جبکہ انہوں نے اسے سمجھایا ہو کہ تم پر عزت گزارنا یہیں ضروری ہے پھر بھی نہ مانے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے وہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والا ہے ولیل مطلع متا طلاق شدہ عورتوں کے لیے خرچہ ہے دستور کے مطابق خیر طلاق کی کافی تفصیل ہے اس کے لیے آپ چاہیں تو باہر شریعت کتاب کا مطالعہ کیجیے جس نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس شخص پر اس عورت کا خرچہ لازم ہے عدت کا عت کا خرچہ دے ہاں مرد نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق تو دے دی ہے میں پردے کے ساتھ تجھے یہ کمرہ دے دیتا ہوں تو یہاں پر عدت گزار تو اپنے میکے نہ جا لیکن عورت نہ مانی اور وہ میکے چلی گئی تو پھر اس صورت میں طلاق کی عدت کا خرچہ مرد پر لازم نہیں ہے اگر مرد نے کہا ہو کہ میں پردے کے ساتھ مثلا تین طلاق ہیں تو پردہ کرنا ضروری ہے تو میں پردے کے ساتھ تجھے ایک جگہ مہیا کر دیتا ہوں تو یہاں پر اپنی عزت گزار لے میں خرچہ بھی دوں گا اور تجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود عورت نہ مانے تو پھر اس صورت میں عورت کو عزت کا خرچہ نہیں ملے گا لیکن آج کل نہ شوہر یہ پیشکش کرتا ہے اور نہ ہمارے معاشرے میں ایسا بظاہر ممکن نظر آتا ہے کیونکہ بے پردگی اور ایسے معاملات پائے جاتے ہیں تو فی زمانہ عدت کے خرچہ دینا ہوگا چاہے وہ مے کے جا کر عدت گزارے حقا فن یہ واجب ہے ضروری ہے پرہیزگاروں پر کزا اسی طرح اللہ آیا اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو